ولا اله الا الله ولا اله الا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين اتبعوهم بإحسان آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم اللمين سلاد سلام والے یار ساڑی جو شاندہ دلا دو یا مال یا نور اللہ والا یا, یا مکین المؤمنین بلنی <تصفح> سام السلام علیکم د درود ختم و علی تحیت و و آج رانا دعا ہے خالق کائنات جلا والا دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو معفور فرماوے نفس و شیطان تو اپنی پناتا فرماوے گرامی اج خطبہ جماعت المبارک دا دنوان حسب واضح شریعت دے دوسرے امام سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی ذکر دا, دا, دا ذکر خیر کرن دا ایک مقصد ان دی غلط فہمی دور ہو جائے جڑے سمجھتے ہیں کہ چار امام شریعت دے اور ان من والے جڑے نے یہ وقو و جدو سنو گے کہ میں حنفی ہوں امام آزم ابو حنیفا منگا لیکن ذکر خیر میں مالکی مذہب دے امام امام مالک دا پیا کرنا معلوم ہوا نال سڈا اختلاف نہیں اسی ایک کچھ آوا حضور کے اس فرمان دے مطابق حضور دی امت دے فکاہ اختلاف رحمت اس واسطے اختلاف ہے فکی ورنہ ہے یہ سارا کچھ ایک نہیں سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نصب کے لحاظ نال برادری دے لحاظ نال امام اعظم ابو حنیفہ تو اچھی شان رکھتے کیوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نسبی لحاظ نال قرائشیاں جارلے کو قریشی خاندان دنیا کائنات دے کے خاندان اچا خاندان ہے کیونکہ قبلی والے محبوب کا خاندان ہی امامت امامت دے اندر امام آزم ابو حنیفہ اچ ن مقام رتبے دے اندر امام آزم ابو حنیفا اچ نسب برادری دے لحاظ نال امام مالک اچے نے اور امام مالک دا ذکر کیتا ہے پھر امام شافی دا ذکر کیتا ہے پھر امام اعظم ابو حنیفا کا ذکر کیا ہے وجہ یہ بیان امام مالک باوے رتبے دے اندر جو بھی سڑنا لیکن کیونکہ انہوں نبی پاک دے مدینے دی نسبت سی تے مدینے نارے شہر تے اس واسطے ایسا پہل امام مالک دا ذکر کیتا ہے تے امام شافی نسبت سی سکے مکہ نال مکے پیدا ہوئے نے اس حوالے اصا دجے نمبر کہ مدینے تو بعد شان مکے تے تیجے نمبر تے امام آزم دا ذکر کیا کیونکہ یہ جنے کوفے چہن آئے سنتے خوفا دارل الخلافہ رہا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار سب تو بڑے قاضی مولا علی سرکار دے خاص خلیفے خوفے چن امام اعظم ابو انیفا رحمت اللہ علیہ مولا علی سرکار دے خلیفیا تو, تو یعنی دے اور دے خلافا دے تو امام اعظم نے فیض حاصل سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں دے بارے بھی ایک حدیث وچ اشارہ آیا ہے جو امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار دے بارے بھی حدیث سنائی سی کہ انہوں نے متعلق بھی اشارہ حدیث مبارکہ وچھ آیا ہے کہ علم کھتیاں میں چندہ فارس دے کئی جوان ہوتے وی جا کے تیلم حاصل کر لیندے پہنچ جاندے کی مطلب کہ میرا علم دین جنیاں مشکتہ لارا حاصل ہوندے اووے دانا فارس دے شاہ سوار جڑے نے وہ نہ جا کے وہ علم ضرور حاصل کر لینا ہے اسی طرح سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار جڑے نے انہ دے بارے بھی ایک حدیث مبارک کے صاف اشارہ آیا ہے اب میرے سامنے والے امتقا امام ابن ابد البر مالکی رحمت اللہ علیہ دی حضرت ابو ہرا سرکار راوی نے سرکار نے فرمایا یو شوئی ادور فلایا جدو نہ آل مدی حضور نے فرمایا کری بے لوگ اونٹان سواروں سفر کر کے علم دی, دی, علم دین دی تلاش واسطے نکل مدینے دے عالم تو عالم آلم ان پوری خدائی چلے لوکی علم دین واسطے سفر دے دل تو عالم آلم ان کسے پاسے نہ ملے شرح حدیث کی خدمت کرنا والے امام لوگ فرما نے اے حدیث سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ والی اشارہ کوئی کر کردی ہے حضرت سفیان بن میم بڑے بڑے وحدس ہوئے نے امام بخاری دے وچوں نے غالب آپ فرما نے اس حدیث تو اصا سمجھنے ہاں امام مالک کی مراد ہو سکتے نے اس واسطے کہ انہوں کے دور دے دور چ یعنی جدو اونا دی امامت دا دور ہویا ہے نا اس امامت دے دور درالے زمین علم کوئی نہیں سبحان اللہ کملی والے سرکار دا اتوں علم بھی ویخو کہ اونا تے امامہ نے سرکار تو بعد کدی کتنے سی کنے عرصے بعد آنا مگر کملی والے مڑ دے جو پیسے ساری خدائی اس واسطے سرکار نے اشارہ فرما دیتا مدینے دا عالم ان دے نار دا عالم کسے جگہ تے نہیں ملنا اس دور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی ان سن مدینے دے عالم جنہ دے نار دا اس دے انہ دے امامت انت کوئی بندہ نہیں اور اتو فضیلت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی سابت ہوئی کہ این شان زبان رسالت انہوں دی شان والارا پہ میں ای نہیں نا آخر دنیا جان امام منیا وہ کوئی انے ہو کے تھوڑے منیا ہونا جنہوں نے لوگ امام منیا ولیاں پاکاں نے وہ واقعی امامت ہی حقدار سڑتے امام من گئے بلکہ میں تے ان آخا گا جی خدا دی قسم صدیق فاروق عثمان تے علی دی خلافت لوہے محفوظ دی تقدیر سی تے تجوی نبی پاک دی چار شریعت امام دی جڑی امامت ہے یہ بھی لوہے محفوظ دی تقدیر سی امت مسلمان تا تسلیم کیتا ہے اے میں نہیں ہوتا. ایس حدیث تو بعد ایسی حدیث ایک کوئی حدیث وچ امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار بارے اشارہ آیا ہے ہوں میں دسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار اپنی والدہ محترمہ دے پیٹ مبارک جو دو سال رہے. کنے سال بچہ کنا عرصہ ہے نو مہینے آپ دو سال والدہ محترمہ دے محترما شکمیات رہ تو بعد ولادت ہوئی مدینے دے رہن والے سن سن ستانوے ترانوے پچانوے دے لگ بھگ آپ کی پدائش ہوئی انہوں نبی پاک دے صحابہ دی زیارت نصیب نہیں ہوئی زیارت نبی پا دے دی کیتی ہے حضور دے دید کرنے دی کیتی ہے صرف امام مام اعظم ابو نہیں پائی کی آپ اس زمرے چ گئے کہ جنہیں اکیا سڈا دل بر ڈھا ہوں لگ پی یہ ماہ آزم بونی فراہمت اللہ شرم ملیا ہاں. سرکار کید دی کرنے والے بندیا نو نہ ویخیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ہوش سمالن تو پہلے سارے کرام چلے گئے سر دنیا تو اس واسطے انہوں تابی ہونے کا شرف نہیں ملیا تبا تابے ضرور نے آپ اس طبقے نے جا حضور سرکار وی وی سمجھ آئی کہ نہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پرہیزگاری تو پھر تنہوں پتہ ہے پرہیزگاری تو بغیر تے عالم نہیں بنتا امام کتوں بنے گا ہاں یہ میرے ورگ دگڑ بگڑ کی آوے نا ارشا تو نہیں سٹی آوے وہ او دگڑ بگڑ والا بیلی عالم نہیں ہو سکتا دنیا کائنات تو دل دا شیشہ صاف کیتا کیا ہود نہ پی ہو پھر اس دل کے اتنے لوہے محفوظ تو گلان اتر دیاں ہاں جمشید ایک بادشاہ گزریا ایران پرانا بادشاہ سے نبی پاک دے آون تو بھی پہلے دی گل ہے ایک پیالہ بنایا ہوا سی وہ آتے سن جامے جمشید وہ پیالہ اسج کا بنایا سی جنابے والا بھی جننے بھی مخالف ملک سن سارے ملکوں پیالے ویخہ ہوں سا اج کل ریڈار نے ریڈار بنیا کر سٹی لائٹ بنیا ہے امریکہ سارے ملکا نو ویخ پکڑتے یہ کوئی نوی گل نہیں نوی پاک سرکار چروکنی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئے تو پاگل نہ ہوا میں گلہ گل کے تو آہ بڑی گل ہے بر تو پتا جو نہیں ہوندا تو نہیں ہوں کہ سڈے لی کچھ بھی نہیں ہوں اس واسطے کہ وہ سکھیا بھی جنہیں شیر ویک بلیاں ویخ کے وہاں کا وی جو کلے ہرش ہے آج سمجھی کلیا کتابیں پڑھی کلیا اللہ کی مہربانی سانو ہو جی گلا ہے رات چ نہیں پاؤں گیا جامع جمشے پیالہ سی ان بنایا جارے ملکوں ویخو بزرگ فرما نے چلیا جنا چر ہے تیرا دل جامے جمشےد وگوں صاف نہ ہو جائے نا نکلو حرکت تا وی چھر نہیں گل بننی فرق یا جمشید پیالے ویچ. نظر آدھے سن ملک اس درتی والے رب دا ولی جدو دل دا پیالہ صاف کر لوے ستے زمین بھی ویخ ستے آسمان بھی ویخد لوہے محفوظ کی تختی دے لکھے لوہے محفوظ نو کی سمجھنے ہو تو امام جلال سجوتی رحمت اللہ نے لکھا فرمایا قرآن خدا کا جڑا لوہے محفوظ لکھا ہے بھائی ایک حرف قرآن دا ایڈا موٹا لکھیا ہے جی کوف ہوں مثلا الحمد نا تے ال جو لکھا کھڑا نا دے وچ جن دی انی تفسیر لکھی جیڑی سوائے اللہ تے اللہ کے رسول تو نہیں جانتا یا تے رسول اللہ کرم چا کرم وہ قرآن سمجھنے آ کتابیں جو لکھیا قرآن دی تفصیلوں نہیں نا خدا دی قسم کر کے نا اللہ دے ولی دے دل جڑی قرآن کی تفسیر آ جاندی ہے نا وہ بیان کرن لگ پے کیا مت آ جاوے گی وہ تفسیر نہیں مک سکے گی امام اللہ مالک رحمت اللہ تکوے پرہیزگاری عقیدہ تن سنی مسلمان سن آ جن بھی امام نے نا اللہ کی مہربانی امام ہوئی میں ہو سن پکانے جا کے گلہ سنے گا تو تین آپ پتا لگ جائے گا کہ آپ سچے سنی مسلمان سن یہاں تکے پرہیزگاری کا پیکر سنی مالک رحمت اللہ لے جی چوکھے ہوئے جی شہر مبارک ایسا مرکز بھی باہر علمہ اس ویل تے حضور سرکار دی دید واسطے ضرور مدینے آنا اگو امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں تو علم حاصل کر کسے نو علم دے دینا ہے کسے تو لے لینا ہے اس دے استاد بھی چوکھے تھے انہوں کے شگرد بھی بہت ہوئے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار گل سمجھنا ذرا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار نے حدیث دی اندر سب تو پہلی کتاب لکھی بخاری بھی بعد چاہیے مسلم بھی بعد چاہیے ساری حدیث آئیے امام مالک رحمت اللہ علیہ پہلے وہ شخص نے جنہ نے کتاب دی شکل پاکست سب تو پہلا امام آزم ابو ہنی فابڑا لکھی حدیث کتاب دی شکل سب تو پہلا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام بیان اس واسطے پہ کرنا ذرا ویکھو دے سی امام دا دین دے سکنے احسان لا سکنے سکا احسان کر گئے امت مستفا قربان جاوا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار آپ علم لین بڑی گل نال سمجھنا ہے انتہائی احتیاط دے سن ہر بندے کو دے دے سن لے فرما سنما دین فن گرو امن تا خزون دی گم خوب ویکھیا جے کدرے دین بے دین چنا لے بیٹھا جی گل نہیں سمجھ لگی جہا مردی بیاؤن پیا ان تھلے تے کھلو کے نچن لگ پینے یہ بی پہ وجا نہیں جل ال میںن دین دین آپ پہ یہ دیا ہے کقیدہ ویخنا نہ وہ عمل ویخنا کے انے ویک نہکوا ویخنا لو جی ہو بھی تو قرآن پہ پڑھتا قرآن پڑھتا امام مالک رحمت اللہ آپ فرما نے مسجد ندمی دے تھرما لگ کے کئی بندے فرمایا حدیثاں بیان کرتے ہوتے سن فرمایا او بندے دے بھی ایسے امانت والے سن کہ بیت المال دے وزیر بنا دیتے جاسا بھی انہاں نے جناب خیانت نہیں سی کرنی مگر میں انہاں ان علم اس واسطے نہ لیا کہ مینو اے پتہ لگا بھائی ان لوگوں حدیث نو سمجھ دی پوری صلاحیت کوئی نہیں میں انہاں نو استاد نہیں بنایا حیس لوگے تو اس بندے کو لوا گے جنو حدیث حدیث دی پوری سمجھو سبحان اللہ! تو فرما دے میں کئی بندے ایسے ویکھے ویخے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے جھوٹ سے نہیں سن بول دے مگر لوکان دے سامنے دنیاوی گلے جھوٹ بول جاندے سن فرمایا میں اپنی احتیاط کی انہوں کو تو علم حاصل نہیں کیتا کہ جی لوگ مول پرہرزگاری نہیں ہونا لہٰذا میں شاہج نہیں, نہیں بنا <متصف> شیر مبارک سنا دینا اپنا آنا قول مبارک آپ لا نے لا لایو خدو علم اردا ہاں چون بندیاں کو علم نہ لیا بندیاں چند علم نئی حاصل کرنا چاہیے پہ جو خدم سوا ہوا لینا ہے لا جو من سفی کم اقل بندہ جڑا اس بندے کو علم نہیں لینا چاہیے ہزور تو کم عقل کہڑا ہوں کم اکلوی ہے جنہوں قرآن کام عکل آخیا ہے کنے وَمَن يرغب عم ملت ابراہیم إلا من نفسه اللہ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام دی گا بے وقوف ہوئے گا پالو ہو؟ مویا شریعت شریت مستفا ملت ابراہیمی جڑی وہ شریعت مستفا جڑا اندر تو پھی منہ پھیرے گا عمل نہیں کرے گا وہ بے ہے امام مالک فرماتے ہیں اس سے علم لینا لے نا جائز, جائز. دو کسی بد ملب تو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے سنی ملب دو علاوہ کسی کو علم نہیں لینا چاہتا سنی عقیدے والا ہوئے ہا خا نفس دے پیچھے چلن والا نہ ہوئے اپنی نو بلا نہ ہوئے، ایسا بندہ ہوا صحیح نبی پاک سرکار یارہ والا رکھدہ ہو سچا سنی ہوا والا من کردہ بن یقی آدھے تری جاؤ بندہ لوکا کے, کے شرد کے بھی تو بول جائے گا نا کسے ویل کی خیال ہے جھٹیا کے شگرد سچے ہو گرمایا والا لَهُ قَانَ لَا يَعْرِفُ مَا يَحْمِلُ وَمَا يُحَدِّثُ سلامو ایسا شیخ استاد جڑا فضیلت بھی رکھدہ ہوکی بھی رکھ دا ہوئے ہوبادت بھی کردہ ہودیس مستفا صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر دا ہے وہ صحیح سمجھ جدار نہیں امام مالک نے فرمایا اس بندے کو بھی علم نہیں لینا چاہیے اس واسطے امام مالک رحمت اللہ علیہ انتہائی احتیاط فرما سن حدیث مستفا صلی اللہ علیہ وسلم لین دے اندر. بڑی احتیاط تو کم لیندے سن سرکار پاوے مدینہ شریف دے اندر سن اور اسی واسطے یہ لوگ امین نے امانتدار نے یہاں کوئی خیانت نہیں کی جنہوں نے ایزگاری کرنی علم لینا مطلب ہے انہیں بندیاں جڑی گل کرنی وہ گل بھی سولہ نے سچی ہو گئے گی تے انا دے پیچھے چلن والا انہوں نے اتباع کرن والا بندہ جنت پیا جانا ہے نا ہوں توجہ رکھنا اے احتیاط سی علم لین اندر. اندر بھی ایویں احتیاط فرما کیوں حدیش پا کے چاہد نہ اہل بندے نلم دینا اس طرح ہے جی خنزیر گل چار پاؤنا کملی والے سرکار حدیش فرمایا نہ اہل نلائک بندے نلم دینا اوے نہیں جنزیر د گل چار کت دتا نے محدود سنگھ نے فرمایا امام گزالی کا مطلح بھی نہ بندہ کہڑا ہوں نلائک فرمایا نلائک بندہ جڑا علم دین دا حاصل کرے تے اس نو نری بناوے دنیا دے دا تے آخرت کماؤں دا ذریعہ نہ بناوے او کی مطلب جڑا علم حاصل کرے دنیا دی خاطر کا خاطر اے سمجھو نلائک بندہ اس نا مراد نالوں تے خنزیر دے گالے سونا چک کے سٹ دے تے او چنگا ہی یہ کار بربادی دنی ہے کیونکہ جڑا شروع نیتیا بنے گا تو ٹکیا بھات اپنا دین ویچنا پھردا گا دین فروش بن جائے گا یہ سرکار دی گل سی کرنی کدو کر ہے اس واسطے فرمایا نہ منا دیا جی سارے جن لما ہات گزرے نے وہ ویختے ہوں سن جنو پڑھانے آپ یہ سونے کا گلاقے سونے والی تکڑی نال توڑ کے سنا چھپا نہیں بد عمل میں جنہ وا لگانے چشت حل بحش سے جوڑا سدکا اللہ سونے نے گل صحیح کائنات نے احسان فرما دے رہی ہندو اجکل دی مدرسے جہے پڑھتے ہیں ان حال ہے وہ آدھے نے ایسا نوکری کوئی ڈگری لینی ہے دین دے مدرسے میں لے والے انہاں دا مقصد ہو گیا غیر اللہ یہاں دوں بھائی مانا خنزیر دا چوکے خنزیر چنگا یار جی آج ہو گیا تو خیر استاد جے شکر چلو پوڑے پالے ہوں نہیں ایڈی سمجھ آتی استاد کا تو فرد بنتا ہے نا وہاں یہو چاری محل ات ساری دل والی ہے انہوں نے سیدا راہ دس دے کہ پترو نیت اپنی خالش کر لو تسا <تصح> رب کرن کرنے دین سمجھتے آخر سمارے نبی پاک دی امت کرو دنیا ہل کر پیچھے آ ہی جانی ہے کہ یہ کھان ہو سکتا ہے جہاں دین سرکار دی خدمت کرے اللہ بوکا مارے نہ دنیا لکان اللہ سونی کر سکتا ہے صرف اس دنیا وال کانڈ چاہیے روخ نہیں چاہیے اللہ سونے نے اس دنیا نو بنایا نہیں این دنوں حکم فرمایا رب نے جڑا کانڈ کرے گا یا اللہ پیچھے رواں گی جا تیرے پیچھے روے گا یا اللہ دے اگے رواں یہ نظام مولا نے بنا دیتا ہے توجہ رکھنا ذرا تو مار پیا کرنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار اللہ سونے نے بے نیالی بے پرواہی کنی رکھی جنہیں بھی امام ہوئے انہوں دی کوشش ہوں سی بادشاہ تو دور رہنا تاکہ کدے یہاں دے قریب لگ گئے کسی ناجائز گل کو اثر جہز نہ کہہ بویے ہلور دی امت دی گمراہی دا سبب نہ بن جائیے امام مالک رحمت اللہ علیہ سرکار جدو اللہ میں اقبال کلندر لاہوری لکھتے ہیں فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نو خلیفہ خلیفا رشید نے دمشک دندر آ کے ڈیرا لاؤ اوے حدیث پاک پڑھاؤ نبی پاک سرکار دیا حدیث کول بہ کے پڑھا مدینہ شریف جگہ آ جا اتے زمین تے اتنے پونجے بہ کے پڑھا ہے میں ہلور مدینے کی خاق تہن والا میں تینو اپنا خادم رکھ کے گوارا نہیں کردا تین اپنا خادم رکھنا چانا ہے پر ایسی کہ اے بے نیازی تے بے پرواہی آخر ٹھیک ہے یہ تو فکیر فکیر والوں کی شان کتباں نالوں بھی اچھی ہوتی جی ہاں سارے زمانے دے ولی کتب رل جاننا تے ایک امام دی شان دے برابر نہیں ہو سکتے امام کی شان ایچی جی بڑی اچھی شان ہوں بے نیاز سارا لیکن اس کے باوجود بے نیاز آدھے دنیا تو دی سب تو اچھوکھی نیاز کرتے ہیں دنیادار بے نیاز خود ہی اپنی گل سمجھنا ذرا یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ. خلیفہ وقت نے انہوں کوڑے مرائے کس گل پچھونے آخیا فلانی حدیث بیان نہ کریا کر آپ نے فرمایا آپ نے و بیان کر دی انہیں کوڑے مرائے جدو کوڑے مرائے نا آیا سدکے جانا ہوں امام صاحب کا آلے بہتے مستفا ددب وے کن کوڑے کھا تے زخمی حالت تے بےش ہوش فرمایا نرمایا لوگو سن لو میں اپنے کوڑے مرا ات کر دورشتے دار ہے تے نو کملی والے کا دار میری وجہ پریچیا ہوا کو ہزور کی نسبت والا رشتے دار قیامت نیری وجہ فڑیا کھڑا فرمایا میری خیرے ہے مگر یہ ہو جو ماریا سو ٹھیک ماریا ان میں اپنی طرف معاف کر دیتا دے جی یہ ادب اہل بہتے مستفا دسواں خود حدیث مستفا کنا ادب تے خود کملی والے مستفا دیا نسبت والی چیزاں کا ادب ہی مالک رحمت اللہ کتوں کی سن پتہ لگ جائے گا کہ گے قدر سنی سن مامے مالک رحمت اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا دے سن مجمال مدینہ پاک دے اندر آپ خاص ایک مسند بنائی ہوئی سی عادت مبارک سی کملی والے دی حدیث پڑھنے تو پہلے گسل فرما سن خوشبو کپڑیاں نو لوگ سن پھر مسنت سے بیٹھتے سن پڑھاو دی خاطر ایک وارہ حدیث مبارک پڑھا رہے لے چہرے کی بدلنی شروع ہو گئی آؤ، حضور کی وجہ سے چہرے دا ایک رنگ جا فرمایا جدو حدیث کملی والے دی پڑھا رہے سن اس نے نے ڈنگ مارنے شروع کیتے وارہ ٹھوے ڈنگ ماریا میں خیا پہ جان نکلتی ہے نکل جائے کملی والے فرمان جنہاں نو قدر سی کملی والے سرکار دی۔ تو فیضی موڑوں نہیں پایا ہے نا ایک امام فرماؤں دے نے میں خواب اچھو اکھیا کملی والے سرکار نو آپ تشریف فرمانے تے مالک امام مالک آئے حضور نے فرمایا اقبل اللہ یورامی نا آئے سرکار اپنی انگوٹھی مبارک لاکھے خواب دے اندر امام مالک نبوہ دیتا ایک وارہ اور امام نے خواب بکھیا کہ سرکار علیہ وسلم بیٹھے نے تو کستوی رکھی بیٹھے نے مالک آئے نے حضور نے چک کے اندر دیتا فرمایا کستوری یہ شریعت مصطفیٰ سی کیونکہ یاد رکھنا حدیث قرآن چ برائیاں دی مثال گند دی دیتھی جاندی ہے تے نیکیاں تے شریعت تے مصطفیٰ دی مثال دتی جاندی ہے خوشبوواں دے نال بلکہ خواب دے اندر بھی خواب دے اندر بھی جڑا بندہ ویکھے نا میں گند وچ ہاتھ پیا مارنا گندے پانی وچ پیشاب وچ ایہو جیاں چیزاں وچ او سمجھ لوے میرے کول گناہ تو کو بڑے بڑے ہوندے نے جے اس کی وجہ گنا رب گاند کی شکل دا ہے کا بنجتے پیا ہوں دے ہاں جی یہ سد کے جا اس مالک کے کائنات یہ تایوں تو میں مثال بنائی ہوئی ہے نا بزرگا ہی بنائی دتی ہے سارے بزرگ فرما ہوں نے بھی چوڑے نے تھی ویا اتر فروش نی ویا چوڑے نیے جا کے مر گئی وہ مر گئی کیونکہ جیڑے چوڑ خوشبو نہیں سونگی بدبو نہیں سونگی نہ رہا گیا رہا گیا یہ مثال ہے ایمان دین والے بےدی بے, دی بے لیا آج اسلام دا اعلان ہو جائے چودہ کروڑ عوام چود دس کروڑ اٹیک نال مر جائے گی فک جان گے کیوں اس واسطے کہ ٹٹی دا کیڑا جستوری کے پہاڑ رہنا ٹٹی دے کیڑے سانو گند جا دیمان والا ہے جن ہر ویلے کستوری خوشبو رہنا ہوں وہ ہو یہ بدبو دے ماحول چاہے تو بھی مر جا ہے ہر بےدی بے دین دیارا دین رن دار بے دینا نہیں رہی جیدنا. سیدنا امام مالک نے دال جناب ایک حدیث سے بیان فرما دے آپ کوڑا سی فاڑ لیا سوٹا فار کے پانچ سات مار فرمایا تین شرم نہیں ہوں دی سونے محبوب دی حدیث پوچھنا چنارے راہنا جو شمون صاحب کبال ہوگی کدھر ویک محروم ہوتا ہے وہ بندہ جدو یہ گل ہو جی گال تو تیان اور پاسے جاوے ہوتا. بزرگ فرما دے وہ بندہ فیض پاندھ جی سو دین دی گل ہوا جی بندہ محروم بندہ. سو بارہ دین کی گل ہوا دھیان تبجو بدنی چاہیے کٹنی نہیں چاہیے شیتان اسلے زور لگتا ہے یہ ادھر فرد ادھر گل رہے اس واسطے فٹ ویخنا لے میںفا ویخ چلتے جا رہے رستے دادیشا پوچھی سوٹے مارے فرمایا شرم نہیں آئی سونے دا فرمان پوچھ رہے ہیں رستے درد میں جاگا غسل کرپڑے پاوا گا سونے پھر بیٹھا گا اگے بیٹھی تینور سرکار حد دی حدیث اصل لوچے کی کرنے اصل لچیا کی گل آپ نا آسان لچے کی کرنے آ سگریٹ ڈبی کے اتنے مسئلہ لکھ کے دین دبے جائیں بول صاحب جواب دیا جا. جدو جج کول بھیجنا ہوا روپئے کا استعمال بس سمجھ لے سی قدر این سل رب رسول سگریٹ دی دبی جن میں سمجھی بیٹھا ہے، تو عالت بھی تو قوم د ہے نا رحمت بھی تے چکی گئی جن گوارا نہیں راہ ٹوٹ دیا مستفا دی عدیس میں اور یاد رکھنا مسلا پاوے ہلا میں چوی کرے ایقی ترقی ہی پانی ہے جدو نبی پاک دے دین کی دی تازیم اوے کرے گا جی شریعت دے امام تے دے حضور تضور دار کرتے ہوں اس تو بغیر دجا راہ ہے ہی نہیں پاوے لکھا کروڑا بندے دی خیر دے تبھی پی جی ہوگا ہزور کرتے ہوں یہ اے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ ادب سی حدیث مستفا ہوں ویخ امام مالک رحمت اللہ علیہ کملی والے دے شہر دا کن ادب کردے سن شرحد امام نے شرح امام دی پہ گل کر شریف کے بازار نہیں سن دے پر ماندے سنے نہ گلیا سونا ٹوریا میں جتی پاو کیوں نہ ہوگے ٹر لوا تاکہ حضور دی خاک میرے تلیا لگ سواری تے سوار نہیں سن آدھے مدینے دے اندر اے امام مالک نے امام آزم ابو انیفا بارے میرے فرماندے نے فرمایا امام آزم ابو انیفا مدینے شریف آئے دن جے دن تو بعد آکھیا گلام بیلیاں ساتھیاں نو یار چلو نسیحت انہاں آخیا حضور گل کیے سرکار تو رجے تے نہیں آلے کوئی چار دن رہی دو فرمایا اللہ دے بندے ہو میں جدن دا مدینے داخل میں اس تو ہواڑ دو کھانا پینا چھڑ دتا سی تاکہ میں نو حضور دے شہر نہ پیشاب آئے نہ پخانا آ میں تے اتنا <تصفح> میرے کو صبر نہیں ہو سکتا تین دن گزر گئے نے لہذا چلو اچھو امام اعظم دا فتوا فرمایا رہیش نہ کرو کہ سونے پاس مارکلونے اللہ میں ما اقبال تو قربان جاوا جدو لندن واپس آئے نا اے اے اکبال رمت اللہ لبا جی فرمایا پتر مدینے سے ارد کی ابو جی اے پلیت پیر و سپاک دھرتی تو لگنے دے قابل نہیں ہو جا بال حج کیا سال کلے نا بلکہ اج کل ہی بےلی نے مدینہ مدینہ مدینہ کسے پچھا یہ لفظ جو نہیں آخے تے وہ آخر دے پھردے مدینہ مدینہ لیکن انہوں پتہ کو نہیں جلیا تدینے تو, تو دور پیا جانا ہے حسین مدینے چ نکل کے مدینے دے قریب پہ جانا ہے میری گل نہیں سمجھ کیونکہ جی کملی والے دے دین سرکار دے دین نال جا لگے گا تے قربانی حضور تے دین تے دے گا وہ جے ملک کے چین دی کنگ تے بیٹا تے سم جن سرکار دین تو ہی بغاوت کرنی ہے سرکار دی تابےداری بھی نہیں کرنی تے, وی دین تے قربانی بھی نہیں دنی وہ مدینے ہوا ہے میری گل نہیں ہاں. سیدنا امام مالک رحمت اللہ آپ مدینہ شریف دیا دی گلیاں اندر سواری سوار نہیں سنون دے سنیا کا بھی یہ ہوئی ادب ہے سننی بھی یہ صحیح اہل سنت و جماعت کتابوں میں لکھیا ہے کہ ادب دی کوئی انتہا نہیں ادب دی کوئی انتہا نہیں ادب جنر مرضی کرو جنہ مرضی کرو تھوڑا یہ شرک آکھنا آخنا نہ یہ کفر آکھنا آخنا نہ یہ جی رحمت آئی دے چلو شکر بٹن میرے کوئی نہیں سی جدن مولویاں کو بٹن آ گیا مڑ وی کر دے کی انشاءاللہ دین ان تھا اللہ تھا دیان تھانے پہنچا دے جاتا بٹن آ گیا مڑ میں نو جلسیات نہیں جانا پڑنا ہر بندے ٹر کے آنا جی سرکار سانو بھی دسیا ہوں تو بج بج کے رات میں چک چمرے فیصلہ پال بھائی تاج تو تھکیا پیا سویرے چار بجے میں پہنچے شامی پھر بابا چراغ صاحب چراغ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ والن پھر اتنے تقریر کرنی ہاں جی یہ ہوں بج بج کے دین سنا پہ جڑے تھم بن کے بیٹھے رہتے ہزور دوں تکریر کرتے ہوں سن نہ کسی جگہ تلسا انہوں نے کیوں نہیں جلسے کی لڑ پہ نہلسا کے قریب دین دسن ہر بندہ آن کے آلم کو پچھ جاتا سی ہر بندے گھر دے اندر دین ہوتا جلسے کرنے دی. لوڑ ہی نہیں پی نستے نہیں دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی مگر اصل گل دے لہنت جو پی بھی وہ دور ہوئے کل آ حقیقت گل کچھ ہو رہے کی سونے نے یہ گوار دی دی yeah, لیا جدو طلب جو کوئی ہاں میں نے کسم خدا دی کر کے آنا پہلے کچ می پاؤں گا اتو کچ ہو وہ سمجھی فرد میں پھر میں آکڑا پھرنا میں کہی لوڑ جا کے پتہ لگے گا بھی لوڑ بھیڑ کھین سی گل سمجھ آئے کہ نہیں ہاں تو سیدنا امام مالک رحمت اے ادب سی آپ دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم د اور ایک اور عقیدے دی گالجے دینار پتہ لگ جائے گا کٹر سنیس سنی ان امام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفاہ وچ لکھیا ہے خلیفہ منصور گیا حضور دے دربار رسالت دے اندر نبی پاک دے روزہ تے حاضری دہن واس تے گیا ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتھے موجود سن پچھیا خلیفہ نے دسو دعا منگل کملے کرنا ہے یا کملی والے وار کرنا ہے آرے تکبیر! ار کی امام مالک دسو حضور دعا جو منگنی کبیال منہ کرا کہ روزہ رسول اللہ والنی امام مالک دا فتوا سنے گا تو پتا لگ جائے گا انہوں کا امام مالک رحمت اللہ سرکار نے فرمایا منسو رسول والے پوچھا کیوں فرمایا اس واسطے میں داس باب آدم دی توبہ کابے قبول ہوئی ہے کہ یہ قبول ہوئی تو امام مالک رحمت اللہ امام نے جنہیں سب تہلا ہدیش کتاب لکھی ہے بخاری بہاد نے معلوم ہوا میزبانی کی اولادوں امام مالک دی ملاقات ہوئی بڑا قریب دا واسطہ سی امام مالک رحمت اللہ والا دہار میرے مدینے میں رہنے والے وہ پہ فرمانے منسور نا منسور جی یہ نہ آ تیرے بابے آدم دی توبہ نہیں سی قبول ہوتی واسطے وسیلہ بنے نے تو نا تنا منہ پھیرا تو قابل کر لو سبحان اللہ ہا یا او شہد شاہ کروا دیکھو زمانہ دجے کا پایا امام صاحب پاوے پا پہلا وفات پایا ہے امام مالک تو لیکن امام مالک زمانہ پایا ہے ملاقات بھی ہوئی ہے ہاں جی کئی کتابوں میں لکھیا کہ امام آزم تو یہاں حدیث لیا نے یہاں امام آزم تو حدیث لیکے تو حدیث کی جو کھنڈ کھیر کوئی گھوڑ تو نہیں ہوتا نا پاکان لوک کا کی تلا ہے جی اس واسطے وہ امام مالک رحمت اللہ سرکار کسے پوچھے ابو حنیفا دے بارے کی ہن ہے امام مالک فرما لگے او ہو بندہ ہے جی وہ کہہ دے نا کہ اح تھم سونے دنیا دلیل ثابت کر دینا کہ واقعی سونے د زور بند زور ابو حیفا میں آدمی حنیفا پوچھا گیا مدینے نے بارے کی خیال ہے فرمایا یہ گوری رنگ والا منڈا ہے نا منڈا گوری رنگ والا کیونکہ اس لیے مالک چھوٹے سن امرچ بہت سارے فرمایا تے دا گورا, تے لال سوا رنگ سی گورا رنگ لالیاں سنی امام مالک دیا آ سر مبارک دگلا حصہ جڑا نا اندر تہوار ان کے کونی سر گھٹ ہوتے سن پڑھدا وال گر گئے سن آپ دیکھیے مالک بارے لگے فرمایا بھی نہیں سڑی سکف ہے پچوا ٹولہ بےمانا پیا وکھرے وکھرے ہو گئے انہیں کر کرتا امت نو لڑا دتا در پہ کدی ات بھی لڑی نا یہ وجہ سی کہ مہاجے جنگ آ گیا دشمنا دے مقابلے ابو منن دن بھی ہوتھے ہی نے مالک تے جناب جی جگہ گل سمجھ آئی پیڑ پلے پیا جی میرے پڑوپڑیاں پاٹن والی ہوئی نے ہالے تش پہلے نہیں پیا پہ میری تو معافی اور میں اے ذکر خیر تھوڑا جا پورا تے نہیں کر سکیا وقت بھی کلیل ہوں اے تھوڑا جا ذکر خیر جناب دے سامنے ہی ماں مالک نے اسال بھی پختہ ہوا سانے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ اصا یہ پاکان لوگوں دے پیچھے چلیے جانا اللہ نے اے استعمال شانہ تے مقام عطا فرمائے اگلے جمع المبارک دے اندر جناب دے سامنے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر خیر ہو گا. العزیز. فقیر کے مانا بیان فرمائے مسئلے دو چار سن لو بیٹھو والے ٹائم آ گئے تھوڑا ہاں اعلان بھی کرنا میں کرن لگی ایک ایلان سنو پیروں کہ پیروں شبرات پیر پیرے دن ایشا کی نماز تو بعد ان شاء اللہ عزیز شب رات نی اندر پنڈ والی مسجد ان شاء اللہ عزیز فقیر دی تقریر ہوئے گی جنہوں دوستوں سننا ہوگا اتے تشریف لایا جائے اتے لا سوال پوچھا کیا سید زادی کا نکاح امتی سے ہو سکتا ہے یا نہیں سید زادی کا نکاح امتی سے ہو سکتا ہے یا نہیں سید زیادی بھی امتی ہوں امت تو باہر نہیں ہوں لیکن نکاح جہا ہے نا ایک ہو جانا ایک کرنا حرام ہونا سادی کا نکاح اگر کسی غیر سید کر دے وہ رشتے دار کر دے دن نکاح تے ہو جانا ہے بیوی بان جانا ہے مگر کرن والے واسطے یہ حرام ہے نبی پاک سرکار کو کسی صحابی نے جھک کر سلام کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا یہ کس مقام پر ہوا سرکار نو سلام صاحب احرام قدما نوم کے بھی کرتے ہوں س